سن چودہ سو پینتیس کے مبارک مہینے رمضان المبارک کی تیرویں شب کی برکتیں الحمد اپنی آب و تاب سے جاری اور ساری ہیں لوٹنے والے خزانے بھر بھر کر رحمتوں اور برکتوں کے اپنے دامن میں سمو رہے ہیں اور نصیب جن کا چمک رہا ہے وہ خوب خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سامان کرنے کے لیے مستعد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی اس مبارک مہینے کی برکتیں اور رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے ہمیں بھی خوب خوب فحال کرے اور اپنی رضا کے کاموں میں لگائے ہمارے پاکستان میں رمضان المبارک سن 1435 سو سے کی تیرویں شب ہے مدنی چینل دنیا کے اور بھی خطوں میں دیکھا جاتا ہے آپ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی کوئی اور تاریخ ہو بہرحال اس مبارک مہینے کی برکتیں ہمیں میسر ہیں اور رمضان المبارک میں مدنی چینل کی بہار پر مزید بہار آ جاتی ہے اور مدنی مذاکرہ جو مدنی چینل کا بہت ہی پرفیز سلسلہ ہے علم دین کی برکتوں سے مالا مال اور حکمتوں سے بھرپور امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی قبلہ مولانا الیہ ستار قادری دامت برکات العالیہ پیش کیے جانے والے سوالات کے بہت حکمت بھرے آسان جواب ہماری عقلوں کے مطابق عطا فرماتے ہیں تو اب تو آپ کو بھی تیاریوں میں شیئر کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اطاری بھی العالی بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جلوہ فرما ہوں گے ان کے بھی ہم جو انسٹرکشنز ہیں ان کے جو مدنی پھول ہیں مدنی پرلز ہیں وزڈم سے بھرے ہوئے حکمت سے بھرے ہوئے وہ بھی ہم انشاءاللہ اللہ ترکیب بنانے کی ہم کوششیں کریں گے اور ان سے بھی مدنی پھول لیں گے آپ کی خدمت میں آج کا انتخاب پیش کرتا ہوں ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے اور بدینت العلمیہ کا اس پر کام ہے آسان کر کے ہمیں ہمارے ذہن کے مطابق انہوں نے مشکل سوالہ جگہ پر مقامات پر تسلیل کی ہے مکتبت المدینہ نے چھاپا ہے دعوت اسلامی کے دونوں ادارے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ Except میں نے نکالا ہے تو سنیے پرکت کا اس سے تعلق ہے اور پوچھنے والا جو ہے اس نے جس بارگاہ میں پوچھا ہے وہ بہت ذہین بہت زیادہ علم والی حکیم اور علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قلم محفوظ کر دیا تھا اور جب یہ کسی چیز پر قلم اٹھاتے تھے تو گویا بس یعنی جمع دے دیتے یا اعلی حضرت میرے تو ان کا بتایا ہوا وظیفہ ان کا بتایا ہوا طریقہ یہ کتنا پاورفل ہوگا یہ سوچ کر یہ ذہن میں بٹھا کر یہ سنیے گا عرض برگز رسک کی دعا حضور کوئی دعا حضور ارشاد فرمائے میں آج کل بہت پریشان ہوں یہ صدا بہت سنائی دیتی ہے اور دل سے نکلتی ہے تو دل سے جواب سن لیں اب آلہ حضرت نے کیا جواب اتا فرمایا ہے کہتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ والہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ضلیل و خوار ہو کر اللہ اللہ جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ضلیل و خوار ہو کر طلوع فجر کے ساتھ سوبار کہا کر سبحان شان وبحمده سبحان ہی صبح وبحمده العین وبھی اب آگے کی سنے بہت مزیدار ہے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سات دن گزرے تھے کتنے سات سات دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں اس تصویر کا آپ بھی ورد رکھیں حت الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بات کو عدد پورا کیجیے اور جس دن قبل نماز نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس سے پہلے تو میرے اعلی حضرت علیہ رحمٰ کی بارگاہ سے کتنا پیارا اور مضبوط ورد و وظیفہ ہمیں الحمد ملا ہے تو دنیاوی معاملات میں پریشان ہونے ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہونے اور تھر تھر کانپنے اور کوئی سچکا نہ پڑھنے سجھائی نہ دینے کے بجائے امیر اہل سنت کی آئیڈیل شخصیت ہے جو امیر اہل سنت جن سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اعلی حضرت کے دامن پکڑ لیں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا آج ہمارے مدنی مذاکرے میں خصوصی طور پر جو التفات ہوئی ہے ہمارے مدنی چینل کی مجلس کی اور او بی وین اور انٹرنیٹ کے ذریعے جس میں ہم مدنی چینل کے جن علاقوں کو شیئر کر رہے ہیں چلیں آئیے آپ کو بھی ان سے مطلع کر دیتے ہیں بذریعہ او بی وین تو موسا خیل ضلع میاں والی پاک حسنی کابینا یہ اسلام بھائی نظر تو آ رہے ہیں ماشاءاللہ مرحبا اور انٹرنیٹ کے ذریعے آج ہم منسلک ہیں خان پور پاک خورشید کابینہ میرا خیال ہے پہلے انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ والے اسلام بھائی السلام علیکم السلام رحمتہ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ, وبرکاتہ. اللہ, عز و جل. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں برکتوں سے مالا مال کرے آج ملتا آمی ملتا آمی. مدنی چینل کا آپ سے رابطہ ہے بذریعہ انٹرنیٹ اور آپ بذریعہ مدنی چینل مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت کر رہے ہیں یوں تو اسلامی بھائی الحمدللہ اللہ مدنی مذاکرے کی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہی رہتے ہیں تو اس خصوصی التفاط کے موقع پر آپ نے کیا خصوصی کیے ہیں اہتمام کیے ہیں ذرا ہم سے بھی تو شیئر کریں پلیز الحمدللہ عزوجل جیسے ہی مدنی مذاکرے کے لیے ہمیں جدون ملا مجلس کی طرح سے ہاتھوں ہاتھ ہم نے مدنی مشورہ کیا ذمہ درام کو بلایا اس میں تمام مجالس بنائی گئی ان کو ہر ایک کو ان کی جاب رسپانسبلٹی بتائی گئی اور شام کا کام کیونکہ اسلامی بھائی نے کرنا ہے سارے الحمدللہ انتظامات کے حوالے سے جنریٹر کی ترکیب لائٹنگ یعنی جتنے بھی سب کیٹیگریز تھی کی انتظامات کے حوالے سے ان سب کی رسپانسبلٹی ازائن کی گئی سلامی بھائیوں کو تیاری کا طریقہ جو مدنی فون مدنی مرکز کے طے شدہ تھے ان کی روشنی میں کہ کی تیاری کیسے کرنی ہے ترکیب گاؤں گاؤں گلی گلی جا کے یا وہ دھر کی ترکیب نکی کی دعوت ہمارے ٹھیک ٹھاک دھوم مچائی ہے آپ کی انداز سے تو یہ ہم گیس کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا جو منتخب شدہ جو اسپاٹ ہے سائٹ ہے یہ انشاءاللہ کھچا کھچ کھٹاخت بھر جائے گی ریلی ویل ہوگی الحمد للہ مجلی ہمارے مرکزی مجلس شورہ کی نگران بھی الحمد ایم سی آر میں موجود ہیں کچھ انسٹرکشنز اسلامی بھائیوں کو عطا فرما رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی شیئر کر لیجئے اور مدنی چینل دیکھیے کیا کیا شیئر کرتا الحمد یہ بزرگ ہیں ہمارے اس طرح سے تربیت و نصیحت کا سلسلہ پردے پر بھی اور پسے پردہ بھی الحمدللہ جاری رہتا ہے کافی کے حوالے سے کیا آپ کی پروگریس ہے یہ بھی ذرا مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کر لیجیے پھر ہم جو ہے خیل ضلع کے اسلامی بھائی سے بھی رابطہ کرتے ہیں الحمد للہ ہمارے مدنی قافلہ کے جو رکنے کا دن کے وہتقاب میں ہے ماشاء اللہ جی جی السلام علیکم سفر کریں گے السلام و رحمۃ اللہ روزہ احتکا کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے ماشاء اللہ مرحبا مرحبا میاں والے اسلامی بھائی جی کیا غلغلہ ہے مدنی مذاکرے کا اور مدنی قافلوں کا ہم لوگ بھرپور تیاریاں ہیں ان شاء اللہ چاند رات کے قافلے اور اعتکاف کے حوالے سے بھی الحمدللہ اس سال ہمارے پچھلے جی پچھلے سالوں سے الحمدللہ للہ کم و پچاس فیصد ہمارا اضافہ ہوا ہے او ماشاءاللہ حافظ عثمان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی کاموں میں اور برکت عطا فرمائے اب یہ کہ مدنی احتیاط میں پھر کتنی فیصد اضافہ ہے مدنی احتیاط میں بھی انشاءاللہ شاء سو فیصد سے زیادہ چھبیس اضافہ کریں گے ان کریں گے انشاءاللہ اور دوسرا کہاں تھا خانپور آئی صاحب الحمد کے مدنی احتیاط کے بسوں کی بھرپور کوشش الحمد نگرانے پاکستان پاکستانظامی کابینہ کی تربیت کے صدقے الحمدللہ بازاروں میں مختلف اہل محبت کی دکانوں پر مساجد میں جمعہ کی نمازوں میں اور بڑی بڑی مساجد میں روزانہ کے بستوں کی, کی ترقیبیں چاہتے ہیں الحمدللہ اصل میں حافظ صاحب اس اسلامی بھائی اس ہم سے محبت کا سلسلہ بھی اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جتنا قریب سے قریب تر آدمی کو سہولت ہونا وہیں آ کر وہ چیز وہ ڈلیور کر دیتا ہے اب مسجد بھی چار قدم دور ہوتی ہے تو لوگ جمع سے نماز پڑھنے نہیں آتے تو چندہ دینے کے لیے کون اتنا چل کر آئے گا ویسے پیسہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے تو ہم جتنی زیادہ ہمارے مدنی احتیاط کرنے والوں کی اپروچ ہوگی نا اور دینے والوں کے لیے جیسے ایزی اپروچ ہو جائے آسان ہو جائے اب ہر چیز گیٹ پر اویلیبل ہے لوگ دروازہ بجا کر ہر چیز دے رہے ہیں نیٹ پر بیٹھو تو ہر چیز مل جاتی ہے اب لوگ چاہتے بھی شاید یہ ہوں گے دادا سے دنیا بھر کی گیا یار ہمارا گھر بیٹھے بیٹھے چندہ ہو جائے وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے چندہ دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے اب آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت دور ہے عام آدمی مطلب کہ وہ اتنا وہ ابراہ نہیں ہے تو اسی صورت حال میں مدنی اختیار جمع کرنے والوں کو زیادہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے اور تاکہ وہ ان کے لیے دینے والوں کے لیے ایزی اپروچ ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے یار پھر چلتے پھرتے آدمی بعض اوقات کیا بستہ نظر آئے نا تو چلتے پھرتے آدمی کا ذہن چلا جاتا ہے کہ یار چلو یا دے دو ہوتا ہے بعض اوقات یہ دے دو, چلو یہ دے دو. یہ بھی ہے نا کہ ایک سو پچانوے سے زیادہ شبہ جاتے ہیں اور زیادہ ایک سو نہیں سوری <laughs> پچانوے سے زیادہ شبہ جاتے ہیں پھر اتنے زیادہ پچھلے سالوں سے الحمد کافی تعداد احتیاط جمع کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ہو چکے ہیں الحمد الحمدللہ اور میں آج صرف اس ڈائمنشن میں بھی توجہ دلانا چاہوں گا مدنی چلنے کے ناظرین کی کہ شعبہ جات بھی بڑھ رہے ہیں پھر شعبہ جات کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ولیوم بھی بہت گرافکلی بڑھ رہا ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ جس کے ذمہ اتنے سارے کام ہوں اتنا بڑی یعنی ایریا ہو اسکوپ ہو تو ان تمام کاموں میں امت کی خدمت کرنے کے لیے خیر خیریت کرنے کے لیے جتنا مطلب ہمیں ضرورت ہے تو میرے خیال ہے کہ ہمیں کئی گنا چاہیے کرنی پڑے گی اور اتیاد جمع کرنے والوں کی بھی تعداد بھرنی چاہیے اتیاد دینے والوں کی بھی تعداد بھرنی چاہیے اور پچھلے سال سے زیادہ عطیات دینے بھی چاہیے انشاءاللہ اور ترقی ہوگی آپ کہوں اسلامی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ مساخیر ضلع میاں والی اور خان پور اول تاخیر مدری مذاکرے میں شرکت کی مدد ملتی جائے تلو الحبیب صلی اللہ تعتم تیمہ تیمہ جب آپ کیا چاہتے ہیں مبارکہ کی چاہتے ہیں آج, ہم, آ... ہم... آج دو ہم دو سیگمنٹ کو ایک ساتھ ملائیں گے کتاب کا تعارف جی جی اور شخصیت کا تذکرہ میرا یہ خیال ہے کہ جن جس کتاب جو مجھے, جو مجھے فیل ہو رہا ہے اس, رہا اس سے آپ کو ایک مخصوص حقیقت بھی ہوخصیت الحمد الحمدللہ مجھے اللہ کی رحمت سے ان سے محبت ہے الحمدللہ اور ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے اور میری مراد سید عمر بن عبدالعزیزی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرا تو دل نہیں تھا کہ آپ ابھی ڈسکلوز کرتے لیکن چلے آپ نے کر دیا اور مجھے یہ یاد ہے آپ نے ان کی سوانح عمری پڑھنے کا ذمہ داران کو بھی اس طرح بدنی فرمایا صرف ذمہ داران کو نہیں جی میرا مشورہ یہ جی جی ہے کہ اس میں ایک والد کیسے تھے یہ یہ بھی لکھا ہے پھر اس میں جو ان کے شہزادوں کا ان کے بیٹوں کا تذکرائے نا جی جی مجھے واقعہ بڑا ایک پیارا واقعہ یہ جی آپ کو سونے کا وقت نہیں ملتا تھا سین عمر بن عبد العزیز سعودی اللہ تعالیٰ تو سونے کا وقت نہیں ملتا تھا تو کچھ دیر کے لیے دوپہر کے بعد کیل اللہ کے لیے آپ لیٹے اتنے میں آپ کے شہزادے حاضر ہوئے تو خادم نے کہا کہ حضرت اب بھی ابھی لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام نہیں کیا تھا تو وہ اندر چلے گئے شہزادے اور والی صاحب سے کہا کہ ابا جان یہ امت پریشان ہے اور لوگوں کے تکلیفیں ہیں تو پرشاد فرمائے بیٹا ابھی کچھ دیر کے لیے لیتا ہوں آرام نہیں کیا تھا میں نے تو میں اٹھ کر تو کیا آپ اٹھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اٹھ کر آپ کر لیں گے یوں کر کے نیکی کی دعوت دینے لگے شہزادے تو آپ اشکبار ہو گئے اور فرمایا اور اپنے بیٹے کو دعا سے نوازا اور پھر وہی جو خیر خوائی امت کا جذبہ تھا اس میں مصروف ہو گیا تو یوں ایک بیٹے کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں پھر جو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی جن کا نام فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے کہ ان کا جو کردار تھا اپنے شوہر کے ساتھ जी जी اور جو قربانیاں دی انہوں نے بھی تو وہ بھی ایک تھا کہ بڑے گھرانے کی تھی یہ بھی اور سید عمر بن عبد العزیز عبدی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بڑے مطلب کے ایک بڑے گھرانے کھاتے پہ تو خود ان کی اپنی پرسنالٹی بھی ایسی تھی ہاں مطلب نارمل نہیں تھے بالکل ایک اپ اپٹو ڈیٹ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا وہ تھے تو ان کی زندگی کا جو ایک چینج ہے کنورٹ ہونا ہے اور کنورٹ ہونے کے بعد پھر جو کچھ ان کی طبیعتوں میں آنا ہے وہ تو اب یہ عوام ہو گئی عوام الناس کے ایک بیوی کے لیے رول ماڈل اس میں موجود ہے ایک بیٹے کے لیے رول ماڈل موجود ہے ایک باپ کا رول ماڈل اس کے اندر موجود ہے پھر ایک نگران اور ایک آقا کا اپنے ماتے تو غلاموں کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے یہ رول ماڈل اس میں موجود ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں جو بہت بنیادی چیزیں جو زیادہ اس میں ہائی لائٹ ہے جی جی. اور ان کی زندگی کا حصہ ہے کہ تین تیس ماہ کی کلیل بدت میں یہ ایک بہت بڑا ریولیشن لے کر آئے جس کو ہم انقلاب کہتے ہیں نا جی جی. جی جی. انقلاب یہ انقلاب لانے والوں کے لیے ان کی زندگی بہت زیادہ رول ماڈل ہے جو لیڈنگ پر آتے ہیں ان کے لیے ان کی زندگی بہت رول ماڈل ہے میرے لیے بھی رول ماڈل ہے آپ کے لیے بھی رول ماڈل ہے <تطور> ہر ایک کے لیے ان کی زندگی بڑی نمونۂ عمل ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں تو کم از کم اپنے کی اپنے خاندان کا لیڈر وہ نہیں میں کہتا ہوں کہ ہر ہر آدمی اپنے گھر میں انقلاب لانا چاہتا ہے جو اپنے گھر میں انقلاب لانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے جس کو ہم اپنی دعوت میں انقلاب تو یہ مطلب کہ اس طرح ان کی جو سیرت مبارکہ نا وہ اس حوالے سے بہت عمدہ ہے پھر ان کی ایک اور کوالٹی یہ سامنے آئی خصوصیت کہ ان یہ جب خلافت پر آئے تو سب سے بنیادی جو تبدیلی ایک تو انہوں نے اپنے اندر تبدیلی کی بہت بنیادی تبدیلی تبدیلی, تبدیلی ہمیشہ اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے بیسیکلی جو اپنے اندر تبدیلی نہیں لے سکتا وہ کہیں بھی نہیں لے سکتا وہ ہے نا نہ جو کر سکے خیر خائی خود اپنی کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے زیادہ سکے جو نہ ایک جھونپڑے کو جلا کے ہم ایسا دیا کیا کریں گے تو سب سے پہلی جو چینجز تھی ان کے اپنے اندر تھی پھر ایک چینجز گھر کے اندر تھی سہالہ نامی ایک گاؤں جو ان کو بیت المال سے ملا تھا خلافت سے پہلے خلافت پہ آنے کے بعد انہوں نے وہ گاؤں بیت المال میں جمع کروا دیا پورے کا پورا گراؤں ان کے بہت بڑی آسانی ہوتی ہے جی جی پراپرٹی ہوتی ہے جی بیت المال میں جمع کروا دیا اپنے گھر کا بہت سارا ساسا سامان بیت المال میں جمع کروانا اور ان کی جو آمدنی تھی یہ ہزاروں کی تھی اور جب ان کا آخری وقت تھا تو اس پر ان کے شہزادے فرماتے ہیں کہ ان کی آمدنی چار سو تک رہ گئی تھی اور اگر یہ مزید رہتے تو شاید اس سے بھی کم ہو جاتی ان کے پاس آخری عمر میں تو جیسے جو عیادت کے لیے آتے تو وہ گھر میں کہتے کہ ان کے کپڑے دھو کیوں نہیں دیتے تو کیسے دو امیر المومن ان کے پاس لباسی گئے تو یہ ان کی جو کیفیت تھی اور جو ایک انداز تھا زندگی کا سب سے پہلے یہ اپنی ذات اپنی اولاد اور پھر اپنا گھر اس کے بعد آئیں باہر تو جب یہ خلافت پر آئے اور جب امور خلافت کے جو میٹر آئے اس میں بہت بیسک چینجز جو میں اپنے دیکھ ہر آدمی کے ایک آبزرویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا میری اپنی آبزرویشن ہیں میری اپنی آبزرویشن یہ ہیں کہ ان کی چینجز کی جو بہت بہت اہم چیز جو تھی نا وہ تھی اپنے ساتھ مشیروں کا تعین میرا اپنا اوپین ہے ایون کہ ان کا جو سیکورٹی آفیسر تھا سیکورٹی اس وقت بھی تھی ماشاء اللہ سیکورٹی اس وقت بھی تھی اور باقاعدہ حفاظتی امور کے جیسے معاملہ تھے تو کیونکہ دیکھیں نا اپنے ایک پاس ہے اور پھر پاسٹ ہے نا جی سعید نہ عمر عمر فاروق عبدی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے مطلب پہلے خلیفہ جو ہیں سعیدہ صدیق اکبر عبداللہ تعالیٰ عینہ یہ یہ شہید نہیں ہوئے ٹھیک ہے یوں جیسے شہادت جس کو کہتے ہیں اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سیدنا مولا علی کرام و وزال کریم شہید ہوئے اس کے بعد ایک تاریخ کے بعد ایسے واقعات ہیں جنہیں چندہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اسے عوام میں لانے کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بعض مطالعہ کرنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر ماری کا کربلا ہوا تھا یہ ان کی خلافت سے پہلے کا واقعہ مالکہ کربلا ہوا تو خود یہ اہل بیس سے بہت محبت کرتے تھے یزید کی تعریف کرنے والے کو تو انہوں نے مدد ٹھیک ٹھاک ان کی کلاس وہ سزا دی تھی تو, تو یہ محبت کرتے تھے اہل جی بیس سے جی جی تو یہ ایک ہے اب اسے پتا چلا کہ یہ اسلام کی پہلے مجدد ہیں اب اسلام اللہ کے پہلے مجدد کی سوچ یہ ہے کہ یزید قابل تعریف نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے تو جو اس دور میں یزید کو قابل تعریف یا یزید کے متعلق پلس بات کرے ڈیفینیٹلی کہ وہ ہمارے بزرگ اور اکابرین کے نزدیک بھی درست نہیں ہے یہ میں پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں جی جی بہت پیارا ٹھیک ہے یہ پہلی صدی کے مجدد ہے ان کے مجدد ہونے پر اتفاق کون منا کرے متدد ہونے پر بہت پیاری بات والی یزید فلید ہے اور اس کی کون تعریف کرے گا تو یہ سارے سرکب ڈیسٹ ویسے بھی ایک پرسنالٹی تھی تو ایک سیکورٹی میٹر تو ہوتا تھا تو انہوں نے جو اپنے سیکورٹی جو آفیسر تھے نا اس کو بھی چینج کیا کہ اس نے کسی وقت کیونکہ یہ پہلے سے دیکھ رہے تھے آپ سے پہلے جو خلافت پہ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ سیکیورٹی جو اس نے اپنے بڑوں کے لیے خلاف شارا کام کیا تھا تو یہ اس کو چیک کر چکے تھے انہوں نے پہلے ان کو فارغ کیا اور جس کو اپنا سیکورٹی آفیسر بنایا اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے وہی خوفے جو جن کو انہوں نے سمجھا کہ یہ خوف خدا والے اچھا اب جو دو اور تھے مزید اور جو آپ نے مشکل بنا ان کے لیے بھی یہی طاقت تھی کہ مجھے مطلب کہ درست کام پر رہنمائی کرو اور جب میں کوئی غلط کام کروں خلاف شرع کام کروں تو تم لوگ میری پکڑ کرو تو میری پکڑ کرنا اب یہ جو چیزیں تھیں نا پھر جو انہوں نے اپنے گورنر بنائے اپنے جو عمرہ بنائے جو انہوں نے उनकी بنائی ان کی جو دیکھ ریکھ ان کے بارے میں پوچھ گچھ کسی کو کہتے ہلنے نہیں دے رہے تھے اور اس طرح کا جو یہ پورا نظام لے کر آئے پھر جو وہ کیا کہتے ہیں عوامی جو کام ہوتے ہیں عامہ کر کے سوشل ویلفیئر کے جو کام ہوتے ہیں اور اس کو کوئی مطلب نام بھی اب مجھے آج نہیں آ رہا رفا رفا عامہ رفا عامہ کے کام میں ان کی بڑی مطلب کہ کوالٹی تھی اور رفاع عامہ کے وہ وہ کام کر کے دیے مطلب یہ میں ان پہلو کی طرف خاص توجہ دلا رہا ہوں نہیں تو ماشاءاللہ اتنی ایکسٹینسو پرسنالٹی ہے کہ مختلف یعنی جو شیئرز آف لائف ہیں یعنی جو گھوشا ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مدنی فولی مدنی فولی مطلب یہ ہے نا کہ ماشاءاللہ ان کی زندگی کا خوف خدا ان کا تلاوت قرآن قبر و حشر کے متعلق ان کی جو سوچ ہوتی تھی اور قیامت اور حشر کے متعلق جو ان کی رقط قلبی اور اس طرح کی جو کیفیت تھی یہ ان کی سیرت کا ایک بہت اہم, اہم, اہم پہلو ہے اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا جی جی لیکن جو ایک اور جو پہلو جو تھا جو مطلب کہ ایک رولر کے حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں اور جس کو لیڈنگ کرنی ہے صحیح ہے جس نے لیڈنگ پوزیشن پہ لیڈنگ ایون وہ ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے مدینہ مدین وہ شوہری کیوں نہ ہو ایون کہ وہ ایک سیٹ اور ایک آفس میں بیٹھا ہوا ایک افسری کیوں نہ ہو ایک سپروائزر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اس کا تعلق ایک نجی ادارے سے ہو یا اس کا تعلق بڑے ادارے سے ہو یا اس کا تعلق ریاستی معاملے سے ہو آل اوور دا ولڈ ایک عاشق رسول کے لیے ایک مسلمان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو زندگی کے جو میں نے چند پہلو بیان کیے ہیں اس میں بہت نمایاں مدنی پھول ہیں اگر اس کو لیا جائے میں وہی وہ ڈھونڈ دی رہا ہوں کہ مجھے رفائے عامہ والے کام میں نے پڑے ہیں لیکن وہ مجھے مل جائے نا تو میں ان وہ بھی ہمارے مدنی چین کے ناصرین کے لیے یہ بھی ممکن ہے جیسا آپ فرمائیں گے ویسا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں ہم جو ہیں وہ دیگر جو ہمارے سیگمنٹ ہیں ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس فلائے کے مل گیا الحمد للہ چونکہ تو ایک اندازہ ہے کہ اس کتاب میں یہ مواد موجود ہے لیکن بعدوں کا ڈھونڈنے میں وقت لگ جاتا ہے اور اس میں یعنی کہ اس طرح سے بھی اس کا ایک بزرگ کا فرمان مجھے بھی پورا یاد نہیں آگا جب میں نے پڑھا تھا قالمہ نظرتے امام احمد بن حمبل یا امام شافی وغیرہ میں کال ہے کہ جو ان کی سیرت سے محبت رکھتا ہے اور جو ان کی سیرت کو پھیلانا چاہتا ہے یہ بالکل شروع میں دباچی وغیرہ میں ہی لکھا ہوتا ہے بہت پیاری بشارت ہے یعنی یہ ایسا ہے کہ وہ فرمان پڑھ کر بندے کو جوش آ جائے کہ یہ کتاب لے پڑھے اور جو ہے نا وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں میں ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہتر ہے مسافروں کی خیر خواہ یہ پہلو کا ایک شعبہ ٹھیک ہے عوامی لنگر کھانا ٹھیک ہے ہمارا لنگر رضیہ ہے پدینہ ودینہ چرا گاہوں کو کھول دیا صحیح ماتحد ممالک میں جو چراگاہیں تھیں ان میں نقلی کے سوا تمام چارا کو عام کر دیا اور ان کے متعلق اپنے عامل کو لکھا جو زمینیں چرا بنائی گئی ہیں تو جہاں جہاں برسات کا پانی گرے ان سے کسی کو نہ روکا جائے اس لیے چرا کو عام کر دو اور ضرور عام کر دو باشا باشا ضرورت مندوں کی تلاش باشا تلاش باشا تلاش جی کیا تلاش تھی کہ ان کی طرف سے ایک شخص باقاعدہ اعلان کیا کرتا کہاں ہے قرضدار کہاں ہے نکائے کی خواہش رکھنے والے کہاں ہے مساکین کہاں ہے یتیم اور جب, اللہ جب اللہ یہ لوگ منادی کرنے والے سے رابطہ کرتے تو وہ ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا مطلب وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا مگر یہ ہو شریعت کے دائرے میں الحمد للہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے نا آپ نے ہو شریعت کے دائرے میں اس کے ساتھ ساتھ نابیناؤں فالزدوں یتیموں کی خیر خواہ کا شعبہ اندوں اپاہجوں کی دیکھ بھال کے لیے غلام عطا فرما دے کے وظائف مقرر کیے قحط زدگان کی مدد اور یہ اس طرح کے ہیں پھر بچوں کے وظیف الگ وظائف میں اضافے کی صورت الگ میرے دل میں خواہش یعنی ابھر رہی ہے کہ وہ جو یعنی ویلفیئر اسٹیٹ کا نعرہ لگانے پڑھیں یہ تعریف غریبوں, غریبوں لان کی لان امداد لان کے دیگر ذرائع پھر آخر میں لکھا ہر دل عزیز خلیفہ ایون کے ملاحوں کی خیر خواہ مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کا حکم خرچے سفر عطا کرنا عوام کی خوشحالی کے حوالے سے پورا ایک موضوع الگ ہے شدگان کے قرض کی بیت المال سے ادائی اب یہ پورے رفاع عامہ کے جو ان کے کام جو میں نے ابھی تو ایک یوں سمجھے کہ کیا ہی بیان کیے اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا تو اس سے جو ماحول کریٹ ہوتا ہے جو خوشحالی آئی ہے جی جی اس پر اب غور کیجئے جی کہ سید عمر بن عبد العزیز روی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مستحقین پر صدقہ تقسیم کیا جائے ٹھیک ہے مگر راوی کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے ہی سال دیکھا کہ جو لوگ صدقہ لیا کرتے تھے وہ, صدقہ وہ خود صدقہ دینے کے قابل ہو گئے یا بن سعید کا بیان ہے کہ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے افریقہ میں صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا میں نے صدقہ وصول کر کے فقراء کو تلاشا کہ ان پر تقسیم کر دوں لیکن مجھ کو مجھ کو کوئی فقیر نہیں ملا کیونکہ سیدا عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کو دولت مند بنا دیا تھا یادہ میں نے صدقہ صدقے کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کر دیے مال میں برکت ریایہ کی خوشحالی پر مسرت پھر نعمتوں کی کا شکر ادا کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب اب میں تو پوری کتاب ہے سید محمد بن عبدالعزیز اللہ عنہ کی چار سو پچیس جس میں خوف خدا کے واقعات قرآن کی تلاوت کے واقعات قبر و حشر کے حوالے سے واقعات اولاد کی تربیت کیسے اولاد کی تعلیم کا نظام کیا بنایا اولاد کی تربیت کا نظام کیا بنایا اپنے فیملی ممبر سے کس طرح یہ ڈسکشن کیا کرتے تھے پھر ساتھ ہی ساتھ امور خلافت کے حوالے سے یہ کس طرح انداز اختیار کرتے تھے یاد رکھیے میٹر پیار اسلامی کہیں بھی تو لوگوں کی خوشحالی جو ہے نا یہ بہت میٹر رکھتی ہے لوگ خوشحال ہونے چاہیے اور یاد رکھیے کہ خوشحالی کا جو تصور ہے نا وہ اسلام کے بیان کردہ اصولوں میں ہے خوشحالی کا تصور جو اسلام کا بیان کردہ منی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے جب تک وہ ایکٹیویٹ پراپر نہیں ہوگا اور اسلام نے جو خوشحالی کا جو نظام دیا ہے وہ سود سے پاک ہے یعنی آپ کا آپ کے یہاں سے سود نکل جائے آپ کے معاشرے سے رشوت و بدعنوانی جیسی چیز نکل جائے اور آپ کے معاشرے میں قرآن اور شریعت کے حوالے سے لوگ عمل کرنے والے بن جائیں نا اس میں بہت زیادہ ایک میٹر کرتا ہے پبلک کا اپنا کریکٹر ایک صحیح. ایک مسلمانوں کے امیر تھے ان سے ان کی رعایا نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنما اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے تو جواب دیا کہ آپ وہ اس رعایا والے عمل کیوں نہیں کرتے تم اس رعایا والے عمل شروع کر دو اللہ تعالی حکمرانوں کے جی تمہاری طرف پھیر دے گا کہ حکمرانوں کی جیت اللہ کے دستے قدرت میں ہماری اپنی جو کیفیت ہے یعنی ہم بہت, بہت بہت بڑا کرپشن کا سیکٹر وہ ہے جس میں کوئی انوالو نہیں ہے آپ سگنل پر کریں کس نے آپ کو کہا توڑنے کا کس نے کہا تھا آپ کو رشوت لینے کا آپ چلتے ہوئے کچرا روڈ پر پھینک دیتے کس نے آپ کو یہ کوئی سسٹم تھا کہ آپ کچرا روڈ پر پھینک گے یعنی آپ کچرا روڈ پر نہیں پھینکو گے تو آپ کا چالان ہو جائے گا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سگنل پہ کھڑے رہو گے تو آپ کا چالان ہو جائے گا ایسا تو نہیں ہے تو جس جو بدعنوانی اور جو کنکٹ مینٹلٹی ہماری بن چکی ہے جب تک ہم اس کو درست نہیں کریں گے پھر اس سے بڑھ کر مطلب اس سے بڑھ کر ہماری سوچ کی گندگی کیا ہوگی کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے ہم نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتے نتیجہ آپ کے سامنے ہے بد اپنی بد کرداری کا کہ آج ہم نے باتیں کا سلسلہ کیا اور مجھے کالس آئی ہیں درا در بس بالکل شوق آئی واز شاک کہ مطلب کہ اتنے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے یار اتنے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے یعنی کوم بور ایسا رہی ہے کال کر کے کہ لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد روزہ نہیں رکھ رہی ہے روزہ نہ رکھنے کا رجحان چلا آ رہا تھا ایک تو روزہ نہ رکھنے کا رجحان بڑھا پھر بے باقی یہ بڑی ہے کہ اب کھا بھی رہے لوگ نارملی اور مطلب کھل رہی ہیں دکانیں پہلے یار لوگ ڈرتے تھے ایک کچھ لوگوں سے بھی حیا کرتے تھے آیا مطلب, آیا مطلب ایک, مطلب ایک پبلک کے لیے بھی ایک حیا ہوتی تھی سب کچھ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے سو ہر چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی نیک بننا ہے اور جن کے ہاتھوں میں مطلب کہ لیڈنگ ہوتی ہے یا جی جو بھی مطلب اس, اس طرح چونکہ کہر تسلط رکھتا ہے یا جو بھی اتھارٹی رکھتا ہے کوئی پاور رکھتا ہے جب چھوٹے سے چھوٹے شعبے کا ہو یا بڑے سے بڑے ریبل کا ہو اس کو چاہیے کہ سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کے سیرت کا لازمی طور پر مطالعہ کریں یقین مانیے یہ ایک کمپلیٹلی سلیبس ہے کہ ایک انسان کو کس طرح اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے مجھے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ شاید موتی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے مجھے مجھے مجھے موجود. لائن پر ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معذرت آپ کو انتظار کرنا پڑا موتی صاحب جی آپ کی طرف کال برات hey ramzan hey ramzan hey ramzan ramzan alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muhammad تنیر افطاری مرکز داریاں لاہور شیئر کر رہا ہوں گھر میں اگر کوئی مہمان آئے یہ رمضانی مبارک میں تو اگر کوئی پوچھ لے کہ ان کوئی, کوئی ان سے یہ پوچھ لے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں تو وہ کہہ بھی دے کہ جی روزہ نہیں ہے مسال کے طور پر تو کیا ان کو باقی گھر میں جو, جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ان کا بھی اور باقی سب کا بھی گھر میں روزہ ہے تو کیا اس طرح کسی سے پوچھنا کیسا اور اگر پوچھ لیا تو ان کو اگر پوچھا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو کیا ان کو کیونکہ یہ مہمان ہے گرمی سے باہر سے آئے ہیں تو کیا ان کو کچھ کھلانا پلانا پڑے گا اس میں کیا ترکیب کی جائے گی اس سوال کا جو ہے نا جواب کروا دے السلام جی علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی صاحب پلیز دیکھیں مہمان کے دو قصے ہیں اوکے ایک تو مہمان جو شرعی مسافت کر کر کہیں پر آئے جی شرعی جی مسافت مراد بانوے یا اسے زائد کلومیٹر کا سفر جو اختیار کرے گا تو وہ مسافر کہلاتا ہے شریع اعتبار سے اور نمازیں بھی کثر پڑھے گا تو ایسے شخص کو جو سفر میں ہو یا جہاں وہ پہنچا ہے اور اقدامات کی نیت نہیں کی ہے مسافر ہی ہے یعنی جس دوران وہ نماز کثر پڑ رہا ہے تو روزہ رکھنے اور چھوڑنے دونوں کا اختیار ہوتا ہے تو جب اسے روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے اور ایسا مہمان آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کھانا وغیرہ کا پوچھا نہیں جائے گا کیونکہ سبق سبق ابھی لوازی نہیں ہے جب کسی چیز کی اجازت دی جاتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ دی جاتی ہے تو ایسے مہمان سے تو پوچھا جائے گا کہ روزہ وغیرہ نہیں ہے تو جو بھی ترقی بنتی ہے کی جائے البتہ جو ایسا مہمان نہ ہو تو اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا بہتر ہے اگر میں بھی رام جس سے رشتے دار کے معاملات ہیں بعض مار ایسے ہوں گے داماد آ رہے اور نہیں رکھتے روزہ دینا وہ اب اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے کھانے کا نہیں پوچھیں گے تو پسند بڑھے گا تو ٹھیک ہے روزت نہ رکھنا اس کا اتنا فیل تھا تو اب ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ جھڑا آیا اس میں پانی مانگ لے پانی اس کو سمجھانا وہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ بے روزہ رکھتے آپ لیکن وہ گھر میں آ کر اگر پانی بھرتا ہے پانی پانی منع نہیں ہونے اسی کی مطلب حوصلہ افزائی نہ کی جائے لیکن اگر کوئی بچوں کو پانی وغیرہ پلا کھلا پلا دے تو انہیں گناگار تو نہیں ہے نا مودی صاحب دیکھیے گھر میں آ کر کوئی مانگتا ہے تو اور اس کے مطلب کہ وہ پیشہ رشتے دار ہے تعلق سے رہنے کے معاملے سے ٹھیک باپا کی زیارت کر رہے ہیں آپ اچھا آج ہم باپا آج ہم کوشش کریں گے ان اللہ تعالیٰ آپ کے مدری مذاکرے میں ایک موضوع ہے ہمارے پاس بالخصوص وہ ہے باپا روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے یوں سمجھیے کہ آج ایک عجیب و غریب انکشاف ہوا ہے کہ روزہ نہ رکھنے والوں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک بے باکی کا انسر پیدا ہو گیا پہلے آپ کو یاد ہوگا بابا لوگ کھاتے نہیں تھے ہی ہوں سرے آم کو ایسا ہوتا نہیں تھا کہ سارے آم کھانے پینے کا نظام بنتا ہو لیکن اب وہ سارے آم کھاتے پیتے ہیں اور نارملی طور پر یہ وہ مسئلہ ہو گیا ہے اور لوگ تشویش میں ہیں تو آج ہم ان آپ کے ساتھ یہ ایک موضوع ہے ہمارا وہ لیں گے مدری مذاکرے میں ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں وہ چلی بھی تھی صاحب صاحب یہ شاید فرمائیے کہ یہ جو مطلب ایک قانون ہے کہ اتنے بجے مطلب کہ ہوٹلیں کھولنی ہیں اتنے بجے مطلب کہ آپ نے پکانا وغیرہ ہے سڑکوں پر یہ مثال کے طور مطلب پر قانون ہے چار بجے کا اگر کوئی بارہ ایک بجے کھول لیتا ہے تو اس کے لیے کیا دیکھیے افضل تو یہ ہے کہ یہ جو روزہ خوری ہے اس میں معاملہ ہے قانون بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں لوگ جو ہے تو رمضان کا احترام کریں اور جو روزہ خور ہیں ان کی ہے ہی؟ جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہ ہوں تو نہ صرف یہ قانونی معاملہ ایک فری معاملہ بھی ہے شریعت کی اجازت نہ دیتی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ سلے عام کھانے پینے کی چیزیں چلائی جائیں اور لوگ جو ہے وہ سر عام سڑکوں پر جو ہے وہ شریعت کے احکام کی پامالی کریں تو قانون کی بھی ہوتی ہے مارتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں تو شرم بھی جو ہے وہ اب ایسا تو جائز نہیں ہوگا شرم ناجائز ہو جائے گا ٹھیک جی ہاں ماشاء اللہ اچھا یہ کال چلاتا ہوں صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن ہے میں شرف آباد زینا بار میں رہتا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کی نماز میں ٹوپی گر جائے تو اٹھائے ٹوپی کو تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اوکے بیٹے لیتے ہیں ابھی آپ کا جواب جی باہر شیر میں سوالے سے لکھا ہے کہ عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے مثال کے طور پر کسی نے ایک ہی آپ سے ٹوپی اٹھا کر رکھ لی تو عمل کثیر تو نہیں ہوا تو عمل کثیر کی حدت نہ پڑے تو ٹوپی کو اٹھا لینا مستحک ہے hmm. اور بار بار اگر گرتی ہو تو کچھ چھوڑ دے اور اگر کسی کی ٹوپی گر گئی ہو وہ اس وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ حاضری کا ایک پہلو ہے ٹوپی نہ پہننے میں تو اس نیت کے ساتھ بھی نہ اٹھانا بہتر ہے okay. تو یہ بھی بھارت ہی میں لکھا ہوا ہے تو یہ دو, دو طرح کے اکان ہو سمجھ آپ کہ عمل کثیر کیفیت کی نہ ہو تو ٹوپی اٹھا لینا افضل ہے اور اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ ننگے سر نماز میں حاضر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج بھی کا پہلو ہے اس کے اندر اب یہ نیت کرے <سؤال> گا یا نہیں کرے گا یہ اپنی جگہ پر ہے اور اس ایسا مشکل ہے کہ ہم لوگ اس وقت اس نیت کا استظار کریں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ٹوپی پہ جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار بال بگڑ رہے ہیں یا طرح طرح کی نیتیں ہو سکتی ہیں اس سے تو اگر کوئی واقعی یہ نیت کرتا ہے کہ میں آج ہی کی کیفیت میں آ گیا ہوں زیادہ ٹوپا نہیں اٹھاتا تو اس کے لیے بھی اصل ہے آشا اللہ اللہ آپ کو جزاکر اتحا فرمائے امیل سنت الحمدللہ اس وقت مدنی مذاکرے کے لیے آنے کے لیے نیتوں کا جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں بختا فوبقتاً ہم آپ کو یہ مناظر بھی دکھاتے رہتے ہیں اور آپ اس کے لیے پیغامات بھی عام کرتے رہے تاکہ جو اسلام میں مدی مذاکرے کے لیے دیکھنے میں سستی کہتے نہیں دیکھتے وہ بھی مدی مذاکر کی طرف مائل ہو سکے اوکے صاحب ایک اور کول آپ کی طرف بڑھاتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ لاہور سے بول ہو رہا ہوں جی میرا جی جی یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کچھ کی روح دوبارہ گھر میں آتی ہے وہ کب آتی ہے کس حالت میں آتی ہے کہ وہ کسی کو پہچان سکتی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ایک سوال میں ہم نے کئی سوال پوچھ ڈالے جی مودی صاحب امام اہل سنت منجدی سے تین و منت اچھا امام محمد الرحان علیہ رحمت الرحمان نے اس موضوع پر خاص پورا ایک رسالہ لکھا ہے با با اس رسالے کا نام ہے اتیان الرواح لیم بادر روا یعنی بننے کے بعد روحوں کا گھر پر آنا تو نوی جلد میں یہ رسالہ موجود ہے اس میں آپ رحمت اللہ تعالی عبداللہ محتیذہ رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ شب جمعہ روحیں جو ہیں وہ گھر پر آتی ہیں اور منتظر ہوتی ہیں کہ انہیں اشارے ثواب کیا جائے امام میں نے سنیں تو نے اور بھی بہت ساری روایات کے ذریعے اس بات کو بیان فرمایا کہ مسلمان کی جو روحیں ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں جہاں چاہے جا سکتی ہیں کفار کی جو روحیں ہیں وہ مقیر ہوتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین کا معمول رہا ہے ہمارے گھروں میں یہ معمول رہا ہے جمعرات کے دن جو ہے وہ خاص طور پر اشارے ثواب کے لیے خاتیاں دی جاتی ہے تو روح آتی ہیں اپنے گھروں میں آتی ہیں گھروں میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پہچانتی کہ کس کے گھر پہ وہ جا رہی ہیں تو یہ جواب کا جو ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر تاحرمائے فرمائے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی الحمدللہ اللہ میر سنت مدری مذاکرے کی طرف اب آپ کی آمد ہے اور آپ امیل سنت کی زیارت بھی کرتے رہیں اور آئیے دوسری طرح ہم آپ کو متقفین کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں میں پہلی دفعہ باب المدینہ کراچی میں آیا ہوں میں گردے کا مریض تھا میں ادھر آیا ہوں تو میں میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں نے ٹیسٹ کروایا ہے کل جا کے رات تو الحمد انہوں نے بولا ہے کہ آپ کی پتری ختم ہوگی اور آپ ٹھیک ہیں آپ چلے جائیں تو الحمدللہ للہ مجھ پہ کرم ہوا ہے بس دعا ہے بابا جان کی خدمت میں کہ میری تمام پریشانیاں ساری مشکلات دور ہو جائیں میں جا رہا ہوں انشاءاللہ ادھر رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا اور مزید انشاءاللہ شاء اللہ بہت سچ سیکھوں گا میرے لیے سب سے بڑی شہادت کی بات یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع یہاں پہ بہت اچھا ماحول ملا ہے اور بہت ہی پیار محبت والے لوگ ملے اور بابا جانے کے ملاقات کے لیے ان شاء آئے ہیں اور انشاءاللہ ملاقات کر کے انشاءاللہ جائیں گے یہاں سے تیس دن کے لیے یہاں پہ مدنی مذاکروں سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے یہاں کا مدنی ماحول بہت اچھا لگا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے بابا کے مدنی مذاکرے میں اور بہت کچھ ملا ہے انشاءاللہ اللہ بہت کچھ سیکھیں گے بابا شریف سے انشاءاللہ اللہ جلد شریف بندوانا ہے اور یہاں پہ آ کے جو نماز کے مسائل تھے میرے وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں مدنی قاعدہ بھی اسے تلفظ میں بہت زیادہ مجھے فائدہ ہو گیا پہلے بھی حالانکہ میں بیٹھتا رہا ہوں میں. لیکن جو روحانیت جو مزہ یہاں پہ ہے وہ وہاں پہ نہیں میں حاصل کر پائے یا اگر پتہ چلا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں نماز کیسے ادا کرنی ہے دعا نماز جان کی سیکھی کھانا کھانے کی دعائیں سیکھی الحمد مدری مذاکرہ سننے سے ایسا ایسا علم حاصل ہوتا ہے جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا اللہ کا بہت فضل و کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک وری کامل کی صحبت کی اور اسی کرن ہے کہ ہم یہاں دنیا کے سب پورے خیالات چھوڑ کر بارگاہ میں حاضر ہیں اور کہ اللہ ہمیں ہمارے ادھر آنا قبول فرمائے بہت کچھ سیکھا بہت مسائل سیکھی ہم نے اس کا طریقہ ہم کو پتا چل گیا قرآن جی کس طرح پڑھا جاتا ہے لیکن فضانے میں دینہ میں ہم کو قرآن جیت پڑھنے کا پتا چلا تو قرآن جیت اس طرح پڑا جاتا ہے آئندہ کے لیے ریت کی کہ ہر سال میں فضانے میں دن دن کا احتکاب کروں گا انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں دن کے چاند رات کو مدنی کافل میں سفر کروں گا اور جب میری بیا آئے گی حضرت صاحب سے ملاقات کے لیے تو ان وہاں کی بھی میری نیت ہے ان آئندہ بھی کوشش ہے کہ نیکسٹ سال ان میں ماہ کے مدنی کافل میں گا مدنی مذاکرے میں باپا جان سے بہت سا علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے بہت سے ایسے سوالات جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتے ہیں باپا جان کے مدنی مذاکرے میں ہمیں ان سوالات کے جوابات عطا ہوتے ہیں الحمدللہ للہ فیضان مدینہ میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے الحمدللہ للہ بہت پرکیف روحانی سکون ملا ہے اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے فضان مدینہ میں ماشاءاللہ ادھر آ کے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ شاء سیکھ کے جائیں گے میں نے نیت کیا ہے انشاءاللہ اس کورس کے بعد تریس دن کا تربیتی کورس بھی کروں گا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال 30 دن کے اعتبار ضرور کروں گا مذاکروں میں الحمدللہ ایسا ذہن بنا ہے کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ جو ہم نے زندگی گزاری وہ ہماری زندگی بالکل فضول گزری ہے کارآمد زندگی بنانے کا راستہ بتاتا ہے مدنی ماحول سنتوں بھرے انداز کو اپنانے کا ذریعہ بنتا ہے مدنی ماحول آپ بھی دیر مت کیجیے جلدی آئیے اور اختیار کر لیجیے یہ مدنی ماحول آپ نے متقفین کے تاثرات دیکھے دونوں چیزیں یہاں ہمیں ملی جسمانی تندرستی اور روحانی کہتے ہیں وہ ایک ہاں وہ روحانی سرور کیا کہیں گے اس کو وہ بھی جیسے کہ ایک نصیبہ پاپا ابھی ہم اب یہ گردے کا مریض صحیح ہو گیا بتا دینا آپ کو جی ہاں اتقاف میں آیا گردے کا مریض صحیح ہو گیا پاپا ماشاء اللہ گردے کا مریض کس ٹائپ کا تھا جی بتاتا ہوں شروع سے سنائیے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 جی بابا یہ جی گردے کی غالبان تسکرہ کیا اب کیا مرض تھا پتھر یہ گردے کی پتھری نکل گئی ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ان کو مزید تندرستی عطا فرمائے ایسی جسمانی بہاریں جسمانی طور پر صحت ملنے کی بہاروں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسلامی بھائیوں کا ایک روحانی سکون نصیب ہو رہا ہے اس ساتھ ساتھ جو بہت بنیادی بات یہ ہے میرے بچوں اور پیارے اسلام بھائی علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے وہ علوم دینیہ جس سے اب تک ایک تعداد ناواقف واقف تھی الحمد اس کی واقفیت مل رہی ہے اس وقت ہمیں اسلامی کے آدمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں اور اس کے ذریعے ہر کوئی دنیا بھر میں فیضان مدینہ میں متفق نہیں ہے لیکن جتنا کوشش کر کے متقف لے رہے ہیں امید ہے کہ جو مستقل طور پر مدنی مذاکرے دیکھنے والے ہیں وہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آپ بھی ہمیں اپنے میسجز بھیج سکتے ہیں اپنی کالز ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ آپ کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں آپ نے کیا سیکھا آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے یہ مدنی چینل دیکھنے سے اور بالخصوص ماہر رمضان کی جو نشریات اور بالخصوص مدنی مذاکرے وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے جسم میں اور آپ کے دیگر معاملات میں کیا کیا فوائد آپ محسوس کر رہے ہیں اس طرح دیگر اس بھائیوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا آپ بھی ہم آپ تک کیمرہ نہیں بھیج سکتے ہیں مدنی چہر کے ناظرین تک ہر ایک تک لہذا آپ چاہیں تو ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں کال میں ریکارڈنگ کرا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہمیں ایس ایم ایس بھی بیچ سکتے ہیں باپا آج میرے پاس اسلامی بہنوں کے سوالات بھی کافی تعداد میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوقات نے برکت دے موقع ملے گا تو ان اسلامی بہنوں کے سوالات بھی ہم نے آج بیان کرنے ہیں انہوں نے فون کیے ہیں اسلامی بہنیں بھی ہمیں فون کرتی ہیں ان کی ان کی آواز ہم آنر نہیں کرتے مدنی چینل پر ان کی آواز کو ہم نشر نہیں کرتے ہم ان کے سوالات پھر تیری ریتوں پہ لکھ لیتے ہیں اور لکھ کر پھر ہم ان کے سوالات کوشش کر کے مدنی مذاکرے میں بڑھاتے ہیں تاکہ جواب مل جائیں اگر اسلامی بہنیں بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو ان نمبروں پر اپنے کال کر سکتی ہیں دار الفتہ دیگر بھی ہمارے جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں کال کر سکتی ہیں لیکن آپ کی آواز ہم نشر نہیں کریں گے آپ کی آواز ہم مدنی چینل بنی سنائیں گے عورت کی آواز ہونے کے حوالے سے ہم آپ کے سوال کو لکھ لیں گے یا بعض اوقات اگر میسر ہوتا ہے تو مدنی منیاں جو چھٹی ہوتی ہیں ان کی ریکارڈنگ کے اندر ہم آپ کی آواز آپ کا سوال آنر کر دیتے ہیں یا کوئی اسلامی بائی ریکارڈ کروا دیتے ہیں کہ اسلامی بہنوں نے یہ سوالات کیے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ سہولت ہم کوشش کرتے ہیں کہ میسر ہو تو اب یہ اپنے سوالات مدنی مذاکرے میں کر سکتی ہیں باپا اب آپ کے مدنی مذاکرے میں سوال جواب کا آغاز ہے